میرے مصطفیے کفر کے اندھیروں میں نور کا تبق لے تیرے مصطفی میرے مصطفیٰ ایپیسوڈ فورٹی ٹو کر رہی جنگ عہد میں فتح و شکست کا ایک تجزیہ یہ ہے غز عہد اپنے تمام مراحل اور جملہ تفصیلات سمیت اس غزلے کے انجام کے بارے میں بڑی طویل طویل کی کی گئی ہیں آیا اسے مسلمانوں شکست سے تعبیر کیا جائے یا نہیں جہاں تک حقائق کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ جنگ کے دوسرے راؤنڈ میں مشرقین کو بالا تری حاصل تھی اور میدان جنگ انہیں کے ہاتھ تھا جانی نقصان بھی مسلمانوں ہی کا زیادہ ہوا اور زیادہ خوفناک شکل میں ہوا اور مسلمانوں کا کم از کم ایک گروہ یقیناً شکست کھا کر بھاگا اور جنگ کی رفتار مکی لشکر کے حق میں رہی لیکن ان سب کے باوجود بعض امور ایسے ہیں جن کی بنا پر ہم اسے مشرقین کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے ایک تو یہی بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکا تھا اور مدنی لشکر کے بڑے حصے نے سخت اتل فتل اور بد نظمی کے باوجود پراد نہیں اختیار کیا تھا بلکہ انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے اپنے سپہ سالار کے پاس جمع ہو گیا نیز مسلمانوں کا پلہ اس حد تک ہلکا نہیں ہوا تھا کہ مکی لشکر ان کا تاخب کرتا علاوہ ازیں کوئی ایک بھی مسلمان کافروں کی قید میں نہیں گیا نہ کفار نے کوئی مال غنیمت حاصل کیا پھر کفار جنگ کے تیسرے راؤن کے لیے تیار نہیں ہوئے حالانکہ اسلامی لشکر ابھی کیمپ ہی میں تھا. علاوہ عظیم، کفار نے میدان جنگ میں ایک یا دو دن یا تین دن قیام نہیں کیا حالانکہ اس زمانے میں فاتحین کا یہی دستور تھا اور فتح کی ایک نہایت ضروری علامت تھی مگر فاد نے بالکل جھٹ پٹ واپسی اختیار کی اور مسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کر دیا نیز انہیں ضروریت اور مال لوٹنے کے لیے مدینے میں داخل ہونے کی ضرورت نہ ہوئی حالانکہ یہ شہر ہی قدم کے فاصلے پر تھا اور فوج سے مکمل طور پر قالی اور ایک دم کھلا پڑا تھا راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی ان ساری باتوں کا ماحاصل یہ ہے کہ قریش کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذرا سخت قسم کی ذکر پہنچائی. ورنہ اسلامی لشکر کو نرغے میں لینے کے بعد اسے کلی طور پر قتل یا قید کر لینے کا جو فائدہ انہیں جنگی نقطہ نظر سے لازمن حاصل ہونا چاہیے تھا اس میں وہ ناکام رہے اور اسلامی لشکر قدرے بڑے خسارے کے باوجود نرگا توڑ کر نکل گیا اور اس طرح کا قصارہ تو بہت سی دفعہ خود فاتحین کو برداشت کرنا پڑتا ہے اس لیے اس معاملے کو مشرقین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا بلکہ واپسی کے لیے ابو سفیان کی اجلت اس بات کی گماز ہے کہ اسے قطرہ تھا اگر جنگ کا تیسرا دور شروع ہو گیا تو اس کا لشکر سخت تباہی اور شکست سے دو چار ہو جائے گا اس بات کی مزید تائید ابو سفیان کے اس موقف سے ہوتی ہے جو اس نے غزب الاسد کی تہیں اختیار کیا تھا ایسی صورت میں ہم اس غزبے کو کسی ایک فریق کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیر کرنے کے بجائے غیر منفصل جنگ کہہ سکتے ہیں جس میں ہر فریق نے کامیابی اور کسارے سے اپنا اپنا حصہ لیا پھر میدان جنگ سے بھاگے بغیر اور اپنے کیمپ کو دشمن کے قبضے کے لیے چھوڑے بغیر لڑائی ستامن کش اختیار کر لی اور غیر منفصل جنگ کہتے ہی اسی کو ہے۔ اسی جانب اللہ تعالی کے اس ارشاد سے بھی اشارہ نکلتا ہے۔ ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما قوم کے تعقب میں ڈھیلے نہ پڑو اگر تم الم محسوس کر رہے ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی الم محسوس کر رہے ہیں اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے اس آیت میں اللہ تعالی نے ضرور پہنچانے اور ضرور محسوس کرنے میں ایک لشکر کو دوسرے لشکر سے تجبی دی ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ دونوں فریق کے موقف متماسل تھے اور دونوں فریق اس حالت میں واپس ہوئے تھے کہ کوئی بھی غالب نہ تھا اس غزلے پر قرآن کا بعد میں قرآن مجید نازل ہوا تو اس میں اس مورخی کے ایک ایک مرحلے پر روشنی ڈالی گئی اور تبصرہ کرتے ہوئے ان اسباب کی نشاندہی کی گئی جن کے نتیجے میں مسلمانوں کو اس عظیم قصارے سے دوچار ہونا پڑا اور بتلایا گیا کہ اس طرح کے فیصلے کن مواقع پر اہل ایمان اور امتیاز امت حاصل ہے جن اونچے اور اہم مخاصد کے حصول کے لیے وجود میں لائی گئی ہے ان کے لحاظ سے ابھی اہل ایمان کے مختلف گروہوں میں کیا کیا کمزوریاں رہ گئی ہیں اسی طرح قرآن مجید نے منافقین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت بے نقاب کی ان کے سینوں میں اللہ و رسول کے خلاف کا پردہ فاش کیا اور سادہ لخ میں ان منافقین اور ان اور کے بھائی یہود نے جو وسوسے پھیلا رکھے تھے ان کا ازالہ فرمایا اور ان قابل ستائش حکمتوں اور مقاصد کی طرف اشارہ فرمایا جو اس مارکے کا حاصل تھیں اس مارکے کے متعلق سوریہ المران کی ساٹھ آیتیں نازل ہوئیں سب سے پہلے مارکی کی ابتدائی مرحلے کا ذکر کیا گیا ارشاد ہوا یاد کرو جب تم اپنے گھر سے نکل کر مومنین کو کتال کے لیے جاوجا مقرر کر رہے تھے پھر اقیر میں اس مارکے کے نتائج اور حکمت پر ایک جامع روشنی ڈالی گئی ارشاد ہوا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنین کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم لوگ ہو یہاں تک کہ قبیس کو پاکیزہ سے الگ کر دے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرے لیکن وہ اپنے پیغمروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے غزبے میں کار فرما الہی مقاصد اور حکمتیں علامہ ابن قیم نے اس عنوان پر بہت بست لکھا ہے حافظ ابن حجرت فرماتے ہیں علماء نے کہا ہے غزب احد اور اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والی میں بڑی عظیم ربانی حکمتیں اور فوائد تھے مثلاً مسلمانوں کو معاشیت کے برے انجام اور ارتقاب نہیں کی نحوست سے آگاہ کرنا کیونکہ تیر اندازوں کو اپنے مرکز پر ڈٹے رہنے کا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز چھوڑ دیا اور اسی وجہ سے ذکر اٹھانی پڑی تھی ایک حکمت پیغمبروں کی سنت کا اظہار تھا کہ پہلے وہ ابتلا میں ڈالے جاتے ہیں پھر انجام کار انہیں کو کامیابی ملتی ہے اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی حاصل ہو تو اہل ایمان کی صفوں میں وہ لوگ بھی گس گے جو صاحب ایمان نہیں ہے پھر صادق و کازب میں تمیز نہ ہو سکے گی اور اگر ہمیشہ شکست ہی شکست سے دوچار ہوں تو ان کی بےسط کا مقصد ہی پورا نہ ہو سکے گا اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں تاکہ صادق و کازم میں تمیز ہو جائے کیونکہ منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پوشیدہ تھا جب یہ واقعہ پیش آیا اور اہل نفاق نے اپنے قول و فیل کا اظہار کیا تو اشارہ صراحت میں بدل گیا اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کے دشمن موجود ہیں اس لیے مسلمان ان سے نمٹنے کے لیے مستعد اور ان کی طرف سے محتاط ہو گئے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد میں تاخیر سے کاک ساری پیدا ہوتی ہے اور نفس کا غرور ٹوٹتا ہے چنانچہ جب اہل ایمان ابتلا سے تو چار ہوئے تو انہوں نے صبر سے کام لیا البتہ منافقین میں آہزاری مجھ گئی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے لئے اپنے اعزاز کے گھر یعنی جنت میں کچھ ایسے درجات تیار کر رکھی ہیں جہاں تک ان کے عمال کی رسائی نہیں ہوتی لہذا اطلاع و مہن کے بھی کچھ ازباب مقرر فرما رکھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان درجات تک اہل ایمان کی رسائی ہو جائے اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شہادت اولیاء اکرام کا عالی ترین مرتبہ ہے لہٰذا یہ مرتبہ ان کے لیے مہیہ فرما دیا گیا اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا لہٰذا ان کے لیے اس کے اسباب بھی فراہم کر دیے یعنی اسی عمل کے نتیجے میں اہل ایمان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا اور کافرین کو ہلاک کو برباد عہد کے بعد کی فوجی مہمات مسلمانوں کی شہرت اور ساک پر عہد کی ناکامی کا بہت برا اثر پڑا ان کی ہوا اکھڑ گئی اور مخالفین کے دلوں سے ان کی حیبت جاتی رہی اس کے نتیجے میں اہل ایمان کی داخلی اور قارضی مشکلات میں اضافہ ہو گیا مدینے پر ہر جانب سے قطرات منڈلانے لگے یہود منافقین اور بدوں نے کھل کر عداوت کا مظاہرہ کیا اور ہر گروہ نے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کی کوشش کی ابھی دو مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ بنو اسد نے مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاری کی پھر سفر چار ہجری میں قارہ کے قبائل نے ایک ایسی مکارانہ چال چلی کہ دس صحابہ کرام کو جامع شہادت نوش کرنا پڑا اور اسی اسی مہینے میں رئیس بنو آمیر نے بازی کرام کو شہادت سے امکنار کرایا یہ حادثہ بیر مونا کے نام سے معروف ہے اس دوران بنو نذیر بھی کلی عداوت کا مظاہرہ شروع کر چکے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ربیع الاول چار ہجری میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی ادھر بنو غطفان کی جرت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے جمادی چار ہجری میں مدینے پر حملے کا پروگرام بنایا غرض مسلمانوں کی جو ساگ غز عہد میں اکھڑ گئی تھی اس کے نتیجے میں مسلمان ایک مدت تک پہم قطرات سے دوچار رہے لیکن وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغ تھی جس نے سارے قطرات کا رخ پھیر کر مسلمانوں کی حیبت رفتہ واپس دلا دی اور انہیں دوبارہ مجد و عزت کے مقام بلند تک پہنچا دیا اس سلسلے میں آپ کا سب سے پہلا قدم الاسد تک مشرقین کا تعقب کا تھا اس کاروائی سے آپ کے لشکر کی آبرو بڑی حد تک برقرار رہ گئی کیونکہ یہ ایسا پروکار اور شجاعت پر مبنی جنگی اقدام تھا کہ مخالفین خصوصاً منافقین اور یہود کا حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ایسی جنگی کاروائیاں کی ان سے مسلمانوں کی صرف سابقہ حیبت ہی بحال نہیں ہوئی بلکہ اس میں مزید اضافہ بھی ہو گیا اگلے صفحات میں انہیں کے کچھ تذکرہ کیا جا رہا ہے نمبر ایک سریع ابو سلما جنگی عہد کے بعد مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے بنو اسد بن قزیمہ کا قبیلہ اٹھا اس کے متعلق مدینہ میں یہ اطلاع پہنچی کہ قویلد کے دو بیٹے طلحہ اور سلما اپنی قوم اور اپنے تاج چاروں کو لے کر بنو اسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کا ایک دستہ تیار فرمایا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ کو اس کا علم دے کر اور سپہ سالار بنا کر روانہ فرما دیا حضرت ابو سلمہ نے بنو کی حرکت میں آنے سے پہلے ہی ان پر اس قدر اچانک حملہ کیا کہ وہ بھاگ کر ادھر ادھر بکھر گئے مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور سالم اور غان مدینہ واپس آ انہیں دو بدو جنگ بھی نہیں لڑنی پڑی یہ سریا محرم چار ہجری کا چاند نمودار ہونے پر روانہ کیا گیا تھا واپسی کے بعد حضرت ابو سلمہ کا ایک زخم جوہد میں لگا تھا پھوٹ پڑا اور اس کی وجہ سے وہ جلد ہی وفات پا گئے نمبر دو عبداللہ بن انیس کی مہم اسی ماہ محرم چار ہجری کی پانچ تاریخ کو یہ قبر ملی کہ قالد بن سفیان مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کاروائی کے لیے عبداللہ بن انیس روانہ فرمایا عبداللہ بن انیس مدینے سے اٹھارہ روز باہر رہ کر تیریس محرم کو واپس تشریف لائے وہ قالد کو قتل کر کے اس کا سر بھی ہمراہ لائے تھے جب خدمت نبوی میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ سر آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے مرمت فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گی. چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وسیعت کی کہ یہ اسا بھی ان کے ساتھ ان کے کفن میں لپیٹ دیا جائے نمبر تین رضی کا حادثہ اسی سال چار ہجری کے ماہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عزل اور قارہ کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ کچھ لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے روانہ فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ساخ کے بقول چھ افراد کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق دس افراد کو روانہ فرمایا اور ابن ساخ کے بقول مرزت بن اب مرزت کو اور صحیح بخاری کے مطابق بن بن عمر بن کے نانا حضرت بن ثابت کو ان کا امیر مقرر فرمایا جب یہ لوگ رابع اور جدہ کے درمیان قبیل حزیل کے رجی نامی ایک چشمے پر پہنچے تو ان پر عزل اور کارا کے مذکورہ افراد نے قبیل حزیل کی ایک شاخ لیان کو چڑھا دیا اور بنولیان کی کوئی ایک سو تیر انداز ان کے پیچھے لگ گئے اور نشانات قدم دیکھ دیکھ کر انہیں جا لیا یہ صحابہ کرام ایک ٹیلے پر پناہ گیر ہو گئے بنولیا نے انہیں گھیر لیا اور کہا تمہارے لیے عہد و پیمان ہے کہ اگر ہمارے پاس اتر آؤ تو ہم تمہارے کسی آدمی کو قتل نہیں کریں گے حضرت عاصم نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے رفقہ سمیت ان سے جنگ شروع کر دی بلاقر تیروں کی بچھار سے سات افراد شہید ہو گئے اور صرف تین آدمی حضرت قبیب زید بن دسنا اور ایک صحابی باقی بچے اب پھر بنو لہیان نے اپنا اہد و پیمان دہرایا اور اس پر تینوں صحابی ان کے پاس اتر آئے لیکن انہوں نے قابو پاتے ہی بدہدی کی اور انہیں اپنی کمانوں کی تاند سے باندھ دیا اس پر تیسرے صحابی نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ بد اہدی ہے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کھینچ گسیٹ کر ساتھ لے جانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے تو انہیں قتل کر دیا اور حضرت قبیب اور زید کو مکہ لے جا کر بیچ دیا ان دونوں صحابہ نے بدر کے روز اہل مکہ کے سرداروں کو قتل کیا تھا حضرت قبیب کچھ عرصہ اہل مکہ کی قید میں رہے پھر مکے والوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور انہیں حرم سے باہر تنیم ملے گئے جب سولی پر چڑھانا چاہا تو انہوں نے فرمایا مجھے چھوڑ دو ذرا دو رکت نماز پڑھوں مشرقین نے چھوڑ دیا اور آپ نے دو رکت نماز پڑھی جب سلام پھیر چکے تو فرمایا واللہ اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں کچھ اور طول دیتا اس کے بعد فرمایا اے اللہ انہیں ایک, ایک کر کے گن لے پھر بکھیر کر مارنا اور ان میں سے کسی ایک کو باقی نہ چھوڑنا پھر یہ اشار کہے لوگ میرے گرد گروہ در گروہ جمع ہو گئے ہیں اپنے قبائل کو چڑھا لائے ہیں اور سارا مجموعہ جمع کر لیا ہے اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بھی قریب لے آئے ہیں اور مجھے ایک لمبے مضبوط تنے کے قریب کر دیا گیا ہے میں اپنی بے وطنی اور بے کسی کا شکوا اور اپنی قتل گاہ کے پاس گروہ کی جمع کردہ آفت کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں اے ارشوالے والے میرے خلاف دشمنوں کے جو ارادے ہیں اس پر مجھے صبر دے انہوں نے مجھے بوٹی بوٹی کر دیا ہے اور میری قرآن بری ہو گئی ہے انہوں نے مجھے کفر کا اختیار دیا ہے ہے موت اس سے کم تر اور آسان ہے میری آنکھیں آنسوں کے بغیر آئیں میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے پروا نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوں گا یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے اور وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کی ہوئے آزا کے جوڑ جوڑ میں برکت دے اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت قبیب سے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ محمد ہمارے پاس ہوتے ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل ویال میں رہتے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا نہیں واللہ مجھے تو یہ بھی گوارہ نہیں کہ میں اپنے اہل ویال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہیں وہیں رہتے ہوئے کاٹا چھپ جائے اور وہ آپ کو تکلیف دے اس کے بعد نے انہیں سولی پر لٹکا دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے لیے آدمی مقرر کر دیے لیکن حضرت عمر بن امیہ زمری تشریف لائے اور رات میں جھانسا دے کر لاش اٹھا لے گئے اور اسے دفن کر دیا حضرتِ قبیب کا قاتل اقوا بن حارس تھا حضرتِ قبیب نے اس کے باپ حارس کو جنگ وطر میں قتل کیا تھا صحیح بقاری میں مروی ہے حضرتِ قبیب پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر دو رکت نماز پڑھنے کا طریقہ مشروع کیا اور انہیں قید میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے تھے حالانکہ ان دنوں مکہ میں گھجور بھی نہیں ملتی تھی دوسرے صحابی جو اس واقعے میں گرفتار ہوئے تھے یعنی حضرت زید بن دسنا انہیں خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا قریش نے اس مقصد کے لیے بھی آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائے جس سے انہیں پہچانا جا سکے کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں قریش کے کسی عظیم آدمی کو قتل کیا تھا لیکن اللہ نے ان پر بھڑوں کا جنڈ بھیج دیا جس نے قریش کے آدمیوں سے ان کی لاش کی حفاظت کی اور یہ لوگ ان کا کوئی حصہ حاصل کرنے پر قدرت نہ پا سکے در حقیقت حضرت عاصم نے اللہ سے عہد پیمان کر رکھا تھا کہ نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے بعد میں جب حضرت عمر کو اس واقعے کی قبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے نمبر چار بیر مئونا کالمیا جس مہینے رجی کا حادثہ پیش آیا اسی مہینے بیر مئونا کالمیا بھی پیش آیا جو رجی کے حادثے سے کہیں زیادہ سنگین تھا اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک جو ملائب السنہ نیزوں سے کھیلنے والے کے لقب سے مشہور تھا مدینہ خدمت نبوی میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی اس نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے صحابہ کے مطالق اہلِ نجد سے قطرہ ہے ابو برا نے کہا وہ میری پناہ میں ہوں گے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن صاف کے بقول 40 اور صحیح بقاری کی روایت کے مطابق 70 آدمیوں کو بھیج دیا ستر ہی کی روایت درست ہے اور منظر بن امر کو جو بنو سادہ سے تعلق رکھتے تھے اور موت کے لئے آزاد کردہ کے لقب سے مشہور تھے ان کا امیر بنا دیا یہ لوگ فضلہ قرآ اور سادات و اقیار صحابہ تھے دن میں لکڑیاں کاٹ کر اس کے عوض اہل صفحہ کے لئے غلہ خریدتے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے اور رات میں اللہ کے حضور مناجات و نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے اس طرح چلتے چلاتے مونا کے کوئے پر جا پہنچے یہ قواں بنو آمر اور حر بنی سلیم کے درمیان ایک زمین میں واقعے ہیں وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان صحابہ اکرام نے ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد دے کر اللہ کے دشمن عامر بن تفیل کے پاس روانہ کیا لیکن اس نے قد کو دیکھا تک نہیں اور ایک آدمی کو اشارہ کر دیا جس نے حضرت حرام کو پیشے سے زور کا نزہ مارا کہ وہ نزہ آر پار ہو گیا قون دیکھ کر حضرت حرام نے فرمایا اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد فوراں ہی اس اللہ کے دشمن عامر نے باقی صحابہ اکرام پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیل بنی آمیر کو آواز دی مگر انہوں نے ابو برا کی پناہ کے پیش نظر اس کی آواز پر کان نہ دھرے ادھر سے مایوس ہو کر اس شخص نے بنو سلیم کو آواز دی بنو سلیم کے تین قبیروں اسیہ رال اور زکوان نے اس پر لپے کہا اور جھٹا کر ان صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا جواباً صحابہ کرام نے بھی لڑائی کی مگر سب کے سب شہید ہو گئے صرف حضرت کعب بن زید زندہ بچے انہیں شہدہ کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھا لائے گیا اور وہ جنگِ قندق تک حیات رہے ان کے علاوہ مزید دو صحابہ حضرت عمر بن عمیہ زمری اور حضرتِ منزر بن اقبہ بن عامر اونٹ جرا رہے تھے انہوں نے جائے واردات پر چڑیوں کو منڈلاتے دیکھا تو سیرے جائے واردات پر پہنچے پھر حضرت منزر تو اپنے رفقہ کے ساتھ مل کر مشرقین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور حضرت امر بن امیا زمری کو قید کر لیا گیا لیکن جب بتایا گیا ان کا تعلق قبیلے مضر سے ہے عامر نے ان کی پہشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی آزاد کر دیا حضرت امر بن امیہ زمری اس دردناک المیہ کی قبر لے کر مدینہ پہنچے ستر افاظل مسلمت کالمیا جس نے جنگ عہد کا چورکا تازہ کر دیا اور وہ بھی اس کے ساتھ کہ شہدہ تو ایک کھلی ہوئی اور دوبدو جنگ میں مارے گئے مگر یہ بچارے ایک شرناک غداری کے نظر ہو گئے حضرت عمر بن امیہ زمری واپسی میں وادی کنا کے سرے پر واقع مقام کلکرا پہنچے ایک درخت کے سائے میں اتر پڑے وہیں بنو کے دو آدمی بھی آ کر اتر رہے جب وہ دونوں بے قبر سو گئے تو حضرت امر بن امیا نے اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے رہے ہیں حالانکہ ان دونوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا مگر حضرت امر جانتے نہ تھے چنانچہ جب مدینہ آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس کاروائی کی خبر دی تو آپ نے فرمایا تم نے ایسے دو آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجلازمن ادا کرنی ہے اس کے بعد آپ مسلمان اور ان کے حلفہ یہود سے دیت جمع کرنے میں مجغول ہو گئے اور یہی غزو بنی نظیر کا سبب بنا جیسا کہ آگے آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مئونا اور رجیع کے الم ناک واقعات سے جو چند ہی دن آگے پیچھے پیش آئے تھے اس قدر رنج پہنچا اور آپ اس قدر غمگین و دل فگار ہوئے کہ جن قوموں اور قبیلوں نے ان کرام کے ساتھ غدر و قتل کے یہ سلوک کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایک مہینے تک بد دعا فرمائی چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے جن لوگوں نے آپ کے صحابہ کو بیر مونا پر شہید کیا تھا آپ نے ان پر تیس روز تک بد دعا کی آپ نماز فجر میں رال، زکوان، اور اسیا پر بد دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسیا نے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی اللہ تعالی نے اس بارے میں اپنے نبی پر قرآن نازل کیا جو بعد میں منسوخ ہو گیا وہ قرآن یہ تھا ہماری قوم کو یہ بتلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ قنون اللہ پر ماریا <تصفيق> فصل اللہ آئی